عظم اللہ علیہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محل وباشاہ واٹس ایپ گروپ سے اور باقی تمام اور باقی خارہ میں سے ہیں واٹس ای کے بھی گروپس ہیں ان سب کو بھی اور تمام عموماً ممن سامعین کے پاک محلک کے سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دعاؤں کے دوران پڑھی جانے والی دعاؤں کی توضیح اور مختصر تشریف میں ہیں تو ان میں آج دس نمبر چودہ معاملوں کی مبارکان تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو ہے سر کو مسا کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں ہے ایک تو یہ کہ ہمارے وضو کے اندر سات واجبات ہیں ان میں سے چوتھا واجب سر کا مسا کرنا ہے ہاں جی چوتھا واجب سر کا مسا کرنا سب سے پہلا واجب نیت ہے اس کے بعد موقع دینا چہرہ کا دوہنا اس کے بعد دائیں بائیں ہاتھوں کا دوہنا یہ تیسرا واجب اور چوتھا واجب جو ہے سر کا دہ مسا کرنا ہے سر کا تو صرف مسا ہی ہوتی ہے ہاں جی سر کا ماسا جو ہے آپ کے دائیں ہاتھ کے چاروں انگلیوں سے سر کے بالکل سینٹر سے ہاتھ کو نیچے سا لائے گا اور ہاتھ کو یہاں تا لائے گا مسا کرنے کی ترقی میں یہاں سے سر کے بال اگنا ختم ہو جاتے ہے اور پیشانی شروع ہو جاتی ہے وہاں تک کھینچنا ہے ہاتھ کو باقی پیشانی کو مسا نہیں کرنا ہے ہاں جی مسا سر پہ ہوتی ہے پیشانی پہ نہیں ہوتی لہذا پیشانی کو مسا نہیں کرنے سر کے حدود پہ ہاتھ روک دیتے ہیں یہ اس کے حکم کو اور ہو گیا ہاں تو یہ چوتھا واجب ہے تو سر کو مسا کرتے بعد جو ہمیں دعا دیا ہے اس دعا کے اجزاء گرامی اہمیت یہ ہے کل میدان قامد میں جس طرح حدیث نوابی میں آتا ہے یہ قیمت کا جو میدان ہے وہ ہی جو ہے انسان ایک نئی دنیا ہے ہاں جی قرآن پاک جس طرح فرماتا ہے کہ قیمت جب اسرافیل پہلا سور ہوں گا یہ دنیا موجودہ شکل یہ پہاڑ رائے کی طرح اڑنے لگ جائیں گے ہاں جی اور تیزی سے چلیں گے اتنی تیزی سے کہ رائے کی طرح اڑنے لگ جائیں گے اور یہ دنیا بالکل اچھا سے قصل میں فرمایا پانی جو ہے نظام میں شمسی ہاں قرات آسمانی سہرگان جو جس نظام کے ساتھ چل رہا تھا وہ سب ایک دوسرے سے ٹکرائے گا اور سب تاریخ ہو جائیں گے ہاں جی اور یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا میدان قیامت درہم برہم ہو جائے گا اور درہم برہم ہو کر جو ہے قرآن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ باضر و حقاء تو یہ دنیا ایک چٹیل میدان کی طرف ہو جائیں گے ہاں جی کے پہلے سن پہ یہ دنیا تباہ تمام روح مار جائیں گے اور دنیا ایک چٹل میدان بن جائیں گے قرآن فرماتے کسم اللہ یا رافیہ اے وجہ والا عمتا ہے اس میں نہ کوئی اونچائی ہوگی نہ چڑھائی ہو نہ اترائی ہوگی یعنی نہ کوئی ہاں جی ٹوکلوں گا اس میں ٹوغلوں اس میں اوپر نیچے نہیں ہوگا بالکل پلین میدان بن جائے گا ہاں جی آپ اسی حالت میں کتنا عرصہ رہے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے پھر کو حکم ہوتا ہے تو اللہ نفیہ نفاََ اخرا آتا ہے پھر اسرافیل جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بڑے فرشتوں میں سے کہیں دوبارہ سرخ پھونکے گا تو تمام لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد وشر سب زندہ ہو جائیں گے قبروں میں جو کچھ ہے قرآن فرماتے ہیں وہ القد معافی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب باہر پھینکیں گے اور زمین بالکل خالی ہو جائیں گے ہاں جی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہی حکم دے گا اور زمین اسی حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا سر جاض میں بھی فرمایا ہاں جی زمین دل یہ زمین دل شدید زلزلہ یہ زلزلہ گئی کہ دوسری زلزلہ دل ہے اور اس سے کیا ہوگا زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب اوپر آ جائیں گے کیوں لائیں گے علیورا ہوا اعمال ہم تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھایا جائے اور اعمال دکھانے کے نظیم میں قرآن نے فرمایا ہم اسقاء حضرت نخر رغیر مسخال حضرت شر رغیرا جو شاس جس نے ذرہ کے برابر نیکھی کیا ہو وہ بھی دیکھ لے گا اس کا نیکھی کو بھی دیکھے گا ان کا انجام بھی دیکھے گا کہ بحیش کی شکل میں آرام و راحت کی شکل میں اللہ کی نعمتوں کی صورت میں ہمیں ہم ضرورت ان شاء اللہ اور جو شاہ ذرہ کے برابر جو ہے برائی کریں گے برائی کریں گے گناہ کریں گے وہ بھی جو ہے دیکھ لیں گے اس کے علاوہ قرآن میں دوسری آیت بھی ہے اصراف السرخے گا فیضات ص جب وہ خوفناک آواز جو دوسرے سنی میں گے تو کیا ہوگا پھر لوگ جو ہے قبروں سے نکالیں گے میدان حشن میں آئیں گے وہاں ایک دوسرے سے فرماتے ہیں یوم یفر المر و مناحی ہے آبی ہی و ام ہے و بنی ہے و صاحب ہے ہاں جی وہ جن جو ہے یوم امر من انسان اپنے اس دنیا میں اس کا جو قوت بازو ہے بائی ہے اس سے بھاگے گا مینبی ہے باپ سے وہ بھاگے گا باپ بیٹے سے بھاگے گا ام ہی ماں سے بھاگے گا ماں بیٹے سے بیٹی سے بھائے گا اولاد ماں باپ سے بھاگے گا ہاں جی وہ صاحبتی ہیں وہ بنی ہے اولادوں سے اس کی بیوی سے بیوی بچوں سے بیوی ماں سے ماں باپ سے اپنے شوہر سے دنیا میں جتنا ہی محبت کیوں نہ وہاں ایک دوسرے سے بھاگیں گے ہر ایک کو اپنی جو ہے ہاں جو جی، پریشانی ہوگی کہ میرا کیا حال ہوگا میرا کیا انجام ہوگا آیا میں نجات پانے والوں سے ہوں میں سے ہوں گا یا نجات نہیں پانے والوں میں سے ہوگا پریشان رضاء اللہ کیوں ایک دوسرے سے کیوں گے ایک دوسرے کا حوال لینے کی ان ہمیں لیکم شان کیونکہ ہر اس دن ہر ایک کو اپنے لیے ایسی کوئی بڑی پریشانی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو دوسرے کے نجات کا سوچ بھی نہیں پائیں گے تو ایسے خوفناک و شرناک ایک واقعہ لمحات بھی آتے ہیں میدان قیامت میں ہاں جی؟ تو لمحات میں سے ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے لدیث پر قرآن سے اتنی واضح دلیل نہیں ہے ہاں جی؟ میں آتا فرماتے میدان قیامت میں جو ہے اتنی شدید کا گرمی ہوگی جترآباد ہے کہ سورج چوتھے آسمان پہ سے جو ہے ابھی پہلے آسمان پہ لے کے آئے گا اتنی شدید گرمی ہوگی کہ لوگ جو ہے نوازا سنگی یوز فربت و فرض خان اور لوگوں کو جو ان کے اپنی گناہ کی عشت سے کہیں کسی کا جو ہے گٹھنوں تک پسینے میں ڈبا ہوگا کسی کا جو ہے آدھا جسم کا آدھے سب پسینے میں ڈبا ہوگا کسی کا بالکل جو ہے گردن تک پسینے میں ڈبا ہوا اتنی شدید گرمی تکلیف دے حالتیں ہوں گے میدان کامت میں مختلف مراحل میں مختلف حالات تو ایسے حالت میں دھان گناہ کے سے کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے کامت میدان کامت میں اللہ تعالی ہن لوگ کا شکر ہے حساب کتاب یہ تمام مراحل پہ ہونے تک کچھ لوگ جو ہے عرش لاہ کے سائے تلے ہوں گے یعنی ایک جگہ ایسے بھی ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنے اس عظیم ہاں جی عظمت اور اس کے اس کائنات کا ہر چیز اس کے حکم سے چلتا ہے اس کائنات میں جو بھی بنانا چاہتا ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے تو اس پریشانی کے عالم میں ہر ایک نفسر نفسی کے عالم میں ہاں جی ہر ایک جس, تا جس تا شدید گرمی میں تڑپ رہا ہوتے ہیں اس وقت کچھ خوش نسی لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا جگہ بھی بنایا ہوا ہے کہ آج کے اصطلاح میں جو ہے وہاں ایسی لگا ہوا ہے وہاں کوئی گرمی نہیں ہے کوئی شدت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بالکل آرام سے وہاں بعض طرقے سے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی اور اقامت کے حساب کتاب فارغ ہونے تک جو ہے آگے جنت تک پہنچانے تک وہ وہاں آرام سے بیٹھے ہوں گے تو اسے جو ہے عرش الہی کے سائے سے تعویر کرتے ہیں ہاں یعنی اللہ کی خاص رحمت سے ایک جگہ ایسا ہے جہاں اللہ تعالیٰ خاص بندوں کے لیے محسوس جو ہے وہاں پر سایہ رکھا ہے وہ اس گرمی میں اس تکلیف میں اس پریشانی میں وہ نہیں تڑپے گا ان کو آرام ہوگیے ہو گا ہاں جی سکون ہوگا پھر آرام سے ان کا یا کچھ لوگوں کو بغیر حساب کچھ کو آسان حساب کے ساتھ جنت نے بھیجیں گے تو ایک ایسا شدید تکلیف گرمی کا ایک لمحہ بھی آتا ہے یا جس میں انسان جو ہے تڑپیں گے شدید گرمی سے تو ہم اس وقت کے لیے ابھی سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پرواز اس شدید گرمی میں ہاں ہمارے جو ہے سروں پر تو اپنی رافت اور رحمت کے سائے کر دے اور عرش لائی کے نیچے ہمیں سایہ دے دے اور تاکہ وہ شدید گرمی سے اس دن کے ہاں جی جان لیوا گرمی سے اس دن کے ناقابل سوچ اور ہمارے عقلیں ابھی اس گرمی کو تصور نہیں کر پائیں گے وہ کتنی شدید گرمی ہیں گناہ کے لیے فاصق و حاجر لوگوں کے لیے کفار و مشرقین کے لیے ہاں جنہوں نے دنیا میں عائشہ ہی کرتا رہا اللہ کو بلا کے بیٹھا ان کے لیے کتنی پریشانیاں ہیں ہاں جی وہ تو وہاں پر دیکھنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے لیکن چونکہ اللہ کے نبی کو اللہ کے تعلیم دینے سے ان کے ان سر چیزوں کا علم ہے لہٰذا آپ نے محمد کو یہ دعائیں دے دیا کہ جو بندہ وجوہ کرتے وقت سر کو مسق کرتے وقت یہ دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کل اس کو عظیم تکلیف سے اس کو نکال کر بس کے سائے تلے آج کل کی اطلاع میں ایک اللہ کے اپنے لطف کرم سے وہاں قائم کردہ ہے جی اس ٹھنڈے جگہ پر اس کو جگہ دے گا اور وہ وہاں آرام و سکون سے رہیں گے تو اس دعا کے ترجمہ جو ہے یہ ہے اللّہ اے اللہ جامعہ اللہ اے اللہ کے معنی میں ہاں جی غشی را سے غشی جو ہے غشا یخشو غشون یا غش یا غشن و غشن ان دونوں کا معنی جو ہے ڈام لینے کے معنی میں ہے گیر لینے کے معنی میں ہے ڈاننا گیر لینا تو معنی کیا ہو جائے گا اللہ غش تو ڈام لے ہاں جی تو ڈام لے ڈھان کے لے راسی راسن سر کے معنی میں راسی یہ جی یا جب آتا ہے میرے کے معنی میں راسی میرے سر کو کیونکہ انسان گرمی کا حاصل سر پہ لیتے ہیں سایہ پہلے سر کے لیے سایہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ دماغ تکلیف میں ہوگا تو بڑا جسم تکلیف میں ہوگا تو یا اللہ جو ہے میرے سر کو ڈھان لے یعنی جی اس دن کی شدید گرمی سے میرے سر کو ڈھان لے برآفت کا و رحمت کا رافت کا معنیٰ لغت میں لکھا ہے رہیم راحت ہاں جی میرا رافت کا یہ الگ لفظ ہے تو کے معنی میں رافت کے معنی مہربانی رحم شفقت ہاں جی اور رعو بھی اسی سے حد مہربان مشفق تو برآت یعنی اللہ تیری شفقت سے اور تیری مہربانی سے اللہ الرحم اللہ ڈام لے میرے سر کو تیرے شوقت اور تیرے مہربانی سے میرے سر کو ڈام لے و رحمت کا رحمت جو ہے معدۂ رحم یا رحم سے مظر ہے رحمتا و مرحمتاً بھی مظہر مظر میں رحمن اس سے مظہر آتا ہے اس کے معنی مہربان ہونا نرم دل ہونا ہاں جی رحمتا و مرحمتاً رحم مہربانی ان معنوں میں تو اللہ تیری شفقت اور تیرے مہربانی سے ہمارے پاس اتنی کوئی بڑی عمل نہیں ہے کہ ہم تج سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں ارشِ لائے کے سائے تلے ہمیں جگہ دے دے بلکہ اللہ ہم تیرے تیرے, تیرے کاغذات کو جو اپنے بدنوں سے جو شفقت ہے تو تیرے کاغذات کو اپنے بدنوں سے جو تیرے رحم ہے ہاں جی ہمیں تیری مہربانی اس کے توسط سے اس کے برکت سے اے اللہ ہم تج سے سوال کرتے ہیں کہ تو اس دن تیرے سے تیرے لطف و کرم سے تیرے رافت اور رحمت سے تیری شوقت ہاں جی اور تیری بے نہاد شوقت بےحد مہربانی اور تیری جو ہے بندوں کے ساتھ واسطی ساتھ عطا سونچی کو خسچن امن سونچی کو ٹوچن ہاں جی ان میں اتار کو داطما اللہ تیرے رافت اور تیرے رحمت سے تیرے شوقت اور تیرے مہربانیوں سے ہمارے سردان لے ہمارے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے جس کے نظم ہم تم سے تج سے اس دن کے عظیم پریشانوں سے نجات کا سوال کریں بلکہ تیرے رافت کا واسطہ تیرے رحمت کا واسطہ ہے اللہ کہ تو اسی کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرنے کہ تو ہمارے سر کو اس دن کی شدید گرمی سے ڈان لے ہاں اس دن کی جو ہے تکلیف سے ہمارے سر کے اوپر تیری شفقت کا ہاتھ رکھے تیری مہربانیوں کا ہاتھ رکھے تاکہ اس دن کی شدید گرمی اور تکلیف سے پریشانوں سے ہم نجات پا سکیں فضل اور اے اللہ مجھے سایہ کیجیے ہاں جی زلنی زل, زل یوزلیل زل و تزلیلَََََََََََََََََ اسباب تفير و اضلاع جاتا ہے اس کے معنی سایہ ڈالنا سایہ فگن ہونا ڈان لینا چھپانا ان معنوں میں کیا ہے تو وہ اے اللہ مجھ پر سایہ كيجے مجھے ساع میں جگہ دیجئے مجھ پر سايا كيجئے كہاں پر تہ تزظلال زلال کے معنی میں اسی زللنى کا منظر ہے تو یعنی تیرے تحت نیچے کے معنی تیرے عرش علاح کے تیری تیری ہاں جی سلطنت کے تحت یہ دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے تیری قدرت کے تحت یہ پوری دنیا کے نام دیں تو اللہ تلے عرش علاہ کے سایہ تلے مجھے سایہ دیجئے اس دن کیونکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف تیرے ہاں عرش لاہی کے سایہ کے علاوہ تو رحم و کرم سے جس کو سایہ دے دیں تیرے رحم و کرم سے جس کو بچائیں ہاں جس پر اعینات کریں جس کو جن کی تکلیفوں سے نجات دلائیں لہٰذا اللہ تلِ عرش الائی کے سائے تلے فضل نے مجھے سایہ کیجئے تاحت نتِ ضلع العرش کا عرش الگ لفظ ہے کا الگ ضمیر ہے تیرے عرش کے سائے تلے مجھے سایہ کیجئے ہاں جی کیونکہ جن کو تو, تو عرش الائی جو ہے اس کا عرش کے معنی میں مختلف کیا ہوا ہے عرش معنی شد بھی تو یہاں مراد جو ہے یہ عرش کے لفظ پرانے باغ میں مختلف معنی میں آیا ہے الہی جب آتا ہے تو کہتے یہ اشارہ ہے ہوا اشارہ مملکت ہی و سلطان ہی اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں اس کی مملکت اور اس کی سلطان اس کی حکومت اور حاکمیت ہے یعنی اللہ تیرے سلطنت اور تیرے حاکمیت کے زیر سایہ مجھ پر سایہ کیجیے تیرے رحمت کا سایہ کیجیے تیرے شفقتوں کا سایہ کیجیے ہاں اسی رحمت اور شفقت کے نظر میں مجھے اس قیامت میں جو ٹھنڈی جگہ ہے آرام دہ جگہ ہے مومنوں کے لیے اللہ کے انبیاء کے لیے اولیاء کے لئے اعمٰ علیہ السلام کے لئے شودا کے لئے سالین کے لئے ہاں اللہ کے سچے بندوں کے لیے تو یا اللہ مجھے بھی جو ہے میرے کوئی عمل نہیں ہے میری کوئی بندگی نہیں ہے میں تیرے رافت اور تیرے رحمت کا واسطہ دے کر تو اس سے سوال کرتے ہیں اللہ مجھے اس عرش کے سائے تلے مجھے جگہ دے اور مجھے تیرے رحمت کے ذریعے ہر تاریخ شوقت اور مہربانیوں سے جن کی تکلیفوں سے میرے سر لے اور مجھے اس آرام دہ جگہ پر حساب کتاب فارغ ہونے تک اے اللہ مجھے جگہ دے دے تو یہ خوبصورت دعا ہے عرضۂ نگرہ میں کہ قیامت کے جو نسل یوف الطوفات بھی وہاں کچھ لوگ جو ہیں اس شدید گرمی سے ناقابل توصیف گرمی سے بالکل آرام راحت والی جگہ ہے جیسے ہاں جی اور اس جگہ کو جو کی طرح بالکل اے سی لگا ہوا جگہ ہے جہاں آرام دے ٹھنڈک جگہ ہے وہاں وہ آرام سے رہیں گے جب تک بشن حساب کتاب سے میدان کامل میں فارغ نہیں ہوگا ہاں کیونکہ قیامت کے اس ایک دن کے بارے میں کہا ہے وہ دن کتنا لمبا ہے قرآن فرماتے ہیں کہان مقدار وق ہاں جی الحسنت میں ماتا وہ ایک دن قیامت جس جی دن برپا ہوگا وہ دنیا کے حساب سے ہاں ہماری ہمارے کا ایک ہزار سال قیامت کا ایک دن ہوگا تو ارجان گرمی وہ عرصہ جو ہے ایک ہزار سال وہاں کا قیامت کا ایک دن ہوگا تو وہاں آپ ایک دن رہیں تو وہ کہ آپ نے اس میدان قیامت میں سال رہا ہاں جی اگر آدھا دن رہا تو پانچ سو سال رہا ہاں جی ایک دو گھنٹہ رہا تو آپ نے سو دو سو سال دنیا کا میدان قیامت میں رہا ایک گھنٹہ بھی رہا قیامت کے حساب سے تو یہاں کے لحاظ سے وہ کم از کم سو دو سو ڈیڑھ دو گھنٹہ دو سو کے قریب گھنٹہ نینی سال اس کے میدان قیامت میں رہا لہذا جو ہے یہ تکلیف دہ جگہ ہے لہذا وہاں ایک آرام دہ جگہ بھی ہے اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں سوال کرتے ہیں میں دعا کو تو پرو آلم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما جب ہم عضو کے وقت یہ دعا کرتے ہیں اور ہم سب کو یہ توفیق بھی دے دیں کہ ہم مکمل حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہمیں اپنی آخرت کا یہ پریشانی مد نظر رکھ کر حضور قلب کے ساتھ ہمیں دعا کرتے رہنے کے توفیق ادا فرما ہم سب کو تمام مسلمانوں کو تمام امنات کو اور ہماری ان دعاؤں کو تو قبول بھی فرمائے اللہ اور تیری رحمت سے رحمت سے اور کل کامن ہمیں کے سائے تلے بحق محمد والد محمد ہمیں شاعر عطا کرے آمین رب اللہ